توجہ اور جب موسا علیہ سلاط متوجہ ہوئے تل قو مدینہ مدین کی سمت تو مدین کی طرف آپ نے اپنا رخ کیا اور مصر سے مدین روانہ ہوئے مصر سے مدین کئی دنوں کی راہ پر ہے تقریباً سات آٹھ دن کے بعد آپ مدین پہنچے آپ راستہ اس کا نہیں جانتے تھے اللہ تبارک کو نے فرشتہ مقرر کیا جس نے آپ کو اللہ کے حکم سے مدین کا راستہ بتایا ان سات آٹھ دن میں آپ بھوکے رہے آپ کو کہیں بھی کھانا کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ملی زیادہ زیادہ یہ کہ بعض مقامات پر آپ نے پکے کھائے کون آسا بھی آئی یا نی سوا امید کو ظاہر کیا کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا وہ راستہ جو مدیل تک پہنچانے والا ہے آپ ان واقعات سے غور کریں کہ موسا علیہ سلاۃ وسلام کس قدر عظیم رسول ہے مگر دین کی راہ میں انہوں نے بھی مشقتیں برداشت کی ہیں تو دین پھیلانا ایک عظیم مشان مشن ہے اس کے لیے مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں ولم ماں اور جب ہر علیہ السلام پہنچے ماں مدینہ مدین کے پانی کے پاس شہرے مدین سے باہر ایک کنواں تھا لوگ اس کنویں سے پانی نکال کر ہوز میں ڈالتے اور پھر ہوز سے بکریوں کو پانی پلاتے تو لوگ بکریاں لے کر جمع تھے اور پانی پلا رہے تھے وجہ علیہ امت مینا سی یسون آپ نے وہاں پر لوگوں کا ایک گروپ دیکھا جو اپنی بکنیوں کو پانی پلا رہا ہے واجادہ مندونت نیم ان لوگوں کے علاوہ دور آپ نے دو عورتیں دیکھی تازو دان جو اپنی بکریوں کو روکے ہوئے ہیں بکریاں پانی کی طرف بڑھنا چاہتی ہیں اور بکریوں کو بار بار وہ روک رہی ہیں وہ اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا رہے موسا علیہ صلاح وسلام ہمیشہ مظلوموں کے ہمدرد رہے تو آپ نے دیکھا بھئی کیا مسئلہ ہے کیا یہاں بھی کوئی ظلم کی کیفیات ہے کہ ان پر پابندی ہو اور انہیں پانی نہ پلانے دیتے ہوں یہ لوگ قال ماں خطبا آپ نے ان دونوں عورتوں سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا تم پانی کیوں نہیں پلاتی یہاں پہ کیوں کھڑی ہو ہوتا یوس دیا وہ کہنے لگی کہ ہمیں لوگوں کے درمیان گھسنے میں شرم آتی ہے ہم اپنی بکریوں کو اس وقت تک پانی نہیں پلائیں گے جب تک یہ چرواہے بکریوں کو پانی پلا کر چلے نہ جائیں تو جب سب چلے جائیں گے تو ہم آخر میں پانی پلائیں گے آپ بڑے خوش ہوئے کہ یہ عورتیں اس قدر با ہیں ہے کہ مردوں میں گھسنے میں انہیں شرم آتی ہے اس سے میری مائیں اور میری بہنیں عبرت حاصل کریں آج عورتوں کو مردوں میں گھسنے میں شرم نہیں آتی یہاں تک کہ جب ترکی کی حکومت تھی اور جب خدمت حاصل تھی خلافت عثمانیہ کو مکہ مکرمہ کی تو وہاں عورتوں کے لیے طواف کرنے کے لیے مخصوص وقت مقرر کیا گیا تھا کہ جس کے اندر مردوں کو اجازت نہ تھی کہ وہ اندر داخل ہو سکے آج بھی یہ کیا جا سکتا ہے مگر نہ جانے کیا وجوہات ہیں کہ سعودی گورنمنٹ ایسا نہیں کرتی اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرد عورتوں کے درمیان ہوتے ہیں عورتیں مردوں کے درمیان ہوتی ہیں ایک دوسرے کو دھکے لگ رہے ہوتے ہیں عورتیں کچل رکھی ہوتی ہیں یہ ایسا خانہ کعبہ کے سامنے ہونا ہرگز ہرگز مناسب نہیں ہے اس لیے علماء فرماتے ہیں جو سمجھدار عورتیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کثرت طواف پر توجہ نہ دیں کہ جی ہم نے دس طواف کر لیے کوئی کہ جی ہم نے پندرہ عمرے کر لیے یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے اگر جب ایسا محسوس ہو کہ دھکے بہت زیادہ لگیں گے اور مردوں کے جسم عورتوں کے جسم سے ٹکرائیں گے تو ایسی صورت میں عورت کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ وقفہ کر لے وہ اس وقت طواف نہ کرے صرف واجب طواف اور فرض طواف وہ تو کرنا ضروری ہے ہر حال میں کرنا ہوگا اس کے علاوہ نفلی طواف اور نفلی عمرے کے اندر احتیاط عورت کو کرنی چاہیے کہ سب سے اہم اس کے لیے شرم و حیا ہے اللہ رب العالمین نیتوں کو جانتا ہے اگر عورت کی یہ نیت ہے کہ میں طواف کروں مگر اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اگر یہ طواف کروں گی اس موقع پر یہ نفلی طواف ہے مجھ پر کرنا فرض تو نہیں مگر مرد کا جسم میرے جسم سے نہ ٹکرا یہ مجھ پر فرض ہے تو اب وہ یہ خیال کرے کہ اگر میں طواف کرنے کا دل تو ہے لیکن چلو قرآن پاک تلاوت کرتی ہوں خانہ کعبہ کا دیدار کرتی ہوں تو یہ جس کے لیے رک رہی ہے شرم و حیا کی وجہ سے ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک طباع کے بدلے میں سینکڑوں طباب کا ضوابط دے دے ان امال و کا دار و مدار نیتوں پر ہے اسی طرح حضر اسود کا بوسہ لینے کے لیے مرد ہوں یا عورتیں ہوں یہ جلد بازی نہ کریں کسی کو دھکا نہیں لگنا چاہیے بوسہ لینا یا سنت مبارکہ ہے اگر لے لی لیں تو سعادت ہے لیکن اگر کوئی شخص اس لیے حضرت اسود کا بوسہ نہیں لے سکتا کہ اگر بوسہ لینے جاؤں گا تو لوگوں کے حقوق پامال ہوں گے لوگوں کو دھکے لگیں گے اور وہ پھر دور سے آنکھوں سے آنسو باہر رہا ہے اور کہہ رہا ہے پروردگار افسوس میں بوسہ نہیں لے سکا اس لیے کہ مسلمانوں کو میری ذات سے تکلیف نہ ہو تو ہو سکتا ہے اسے جو لوگ بوسہ لیتے ہیں اس سے زیادہ ثواب دے دیا جائے تو ہمیں ان باتوں کو منوز رکھنا چاہیے وہ طاقت کا مظاہرہ کرنے کی جگہ نہیں ہے وہ اللہ کی بارگاہ آجزی کرنے اور شرم و حیا کے اظہار کرنے کی جگہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم مردوں کے درمیان گھسنا پسند نہیں کرتے تو حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام نے کہا کہ پھر اگر ایسی ہی بات ہے اور اتنا تمہیں خیال ہے تو پھر تم کیوں نکلی ہو تمہیں گھر رہنا چاہیے اور تمہارے گھر کا کوئی مرد بکریوں کو چراتا کیونکہ جو مرد باحیا ہوتے ہیں وہ اپنی عورتوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے کام کاج کے لیے نہیں بھیجتے اور جو شرم و حیا سے آ ہوتے ہیں وہ اپنی عورتوں کو کام کاج کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہیں اور غیر مردوں سے نہ جانے کتنی مرتبہ انہیں کلام کرنا پڑتا ہوگا اور فی زمانہ تو جو عورتیں کام کاج کر رہی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اب ہمارے معاشرے میں لوگوں کی نگاہیں بھی خراب ہو گئی اور دل بھی خراب ہو گئے اس میڈیا نے لوگوں کی سوچوں کو گندا کر دیا تو انہوں نے کہا کہ بات آپ کی درست ہے مگر ہم کیا کریں ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں صرف ایک ہمارے والد ہیں حضرت شعیب والے ہی سلا جو انتہائی کمزور اور بہت زیادہ بڑی عمر کے ہیں وہ چلنے پھرنے سے اور یہ کام کرنے سے معذور ہیں ابو نا شیخ کبیر اور ہمارے والد شیخ ان کبیر ہیں بہت ہی بڑی عمر کے ہیں حضرت موس علیہ سلاۃ والسلام نے آگے پیچھے نگاہ دوڑائی تو آپ کو ایک کنواں نظر آیا جس پر بہت ہی زیادہ بھاری پتھر تھا کہ کئی افراد مل کر اسے ہلانا چاہیں تو ہلا نہ سکے موسا علیہ سلاۃ والسلام نے ایک ہاتھ سے اس پتھر کو دھکا دیا تو وہ لڑک کر گر گیا تو وہ عورتیں حیران ہوئیں کہ موسا علیہ السلام میں اتنی طاقت ہے تو وہ نبوت کی طاقت تھی نبی کی طاقت کو اپنی طاقت پر قیاس نہیں کرنا چاہیے فسق آپ نے ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور وہ دونوں صاحب زادیاں روانہ ہو گئیں سمت الا آپ نے ان عورتوں سے کھانے کا سوال نہیں کیا حالانکہ سات آٹھ دن سے آپ بھوکے تھے پھر آپ ایک سائے کی طرف لوٹ گئے اور ایک سائے میں جا کر آپ لیٹ گئے فقولہ پھر عرض کی ربی اے میرے رب ان لما انزلتا علیہ من خیرن فقیر اے پروردگار جو کھانا تو مجھ پر نازل کرے اس کھانے کا میں محتاج ہوں یعنی یہ تو مجھے کھانا عطا فرما وہ دونوں صاحب زادیاں گھر جلدی پہنچ گئیں حضرت شعیب علیہ صلاح والسلام نے فرمایا آج آپ جلدی کیسے آ تو کہنے لگی کہ یہ واقعہ ہوا تو حضرت موسا علیہ صلاح والسلام کو بلانے کے لیے حضرت شعیب علیہ صلاح والسلام نے اپنی بڑی صاحب حضرت صفورہ کو بھیجا اور کہا کہ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ فا اتحش ان دونوں صاحب زادیوں میں سے ایک خاتون آئیں اب دیکھیں عورت آ جائے اور بلا کر چلی جائے یہ تو ایک روٹین کا معاملہ ہے لیکن قرآن مجید فقان حمید نے اس خاتون کی چال کو ذکر کیا وہ چل کیسے رہی تھی فرما تمشی شی یا ان وہ شرم و حیا کا پیکر بن کر چل رہی تھی مرد بے باک ہو نڈر ہو تو مردوں کا معاملہ اور ہے عورت اچھی لگتی ہے جب وہ شرم و حیا کے زیور سے آرستہ ہو جو بے باک ہو اور منہ پھٹ ہو اور شرم و حیا سے آری ہو وہ عورت حسن سے محروم ہے عورت کا حسن شرم و حیا ہے عورت کے لیے یہ خوبصورتی ہے اسی کا ذکر قرآن مجیب فوقان حمید نے کیا کہ وہ شرم و حیا کے پیکر بن کے چل رہی تھیں ان کی چال ایسی کیا تھی کہ قرآن مجیب فوقان حمید نے کہا کہ وہ شرم و حیا کے پیکر بن کے چل رہی تھیں مفسرین فرماتے ہیں اس سر سے لے کر پاؤں تک اپنی چادر میں اپنے آپ کو چھپائے ہوئی تھیں اور چہرہ بھی آپ نے چھپایا ہوا تھا اور نگاہ نیچی کر کے چل رہی تھیں پھر حضرت موسا علیہ صلاح وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ابھی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں اجرما سفی تلانا کہ آپ نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہمارے والد چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا معاوضہ اجرت دیں آپ نے فرمایا میں نیکی پر کوئی معاوضہ لینا نہیں چاہتا مگر چونکہ آپ کے والد اللہ کے نبی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام تو میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اب وہ آگے چلنے لگی اور راستہ بتانے کا طریقہ یہی ہے کہ جو راستے کی رہنمائی کرے وہ آگے چلے موسا علیہ السلط والسلام نے فرمایا آپ پیچھے چلیں اور جب مڑنے کا ہو تو مجھے کہہ دیں کہ دائیں طرف مڑے کہ بائیں طرف مڑے یہ آپ نے ایسا کیوں کیا مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ یہ نہ چاہتے تھے کہ ہوا سے چادر اڑے اور آپ کے لباس پر آپ کی نگاہ پڑ جائے تو موسا علیہ السلام ان کے لباس کو یا ان کی چادر کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ یہ آگے چلتی تو بار بار ان کو دیکھنا پڑتا کہ کس طرح مڑ رہی ہیں اللہ کے نبی ہر برے خیال سے ہمیشہ کے لیے معصوم ہے ان پر شیطان حملہ نہیں کر سکتا پھر بھی نگاہوں کی حفاظت حضرت موسا علیہ السلام فرما رہے ہیں اور اس واقعے میں پورے میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ بھی نگاہ اٹھا کر ان دونوں صاحبزادیوں کو دیکھا نہیں اس کا ذکر آگے آ رہا ہے فلم پھر جب موسا علیہ السلط و حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے کھانا پیش کیا موسا علیہ السلام نے کہا نعوذ باللہ بلّہ ظالب ہم نیکی پر اجرت لینے کو پسند نہیں کرتے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی محنت کی مزدوری نہیں ہے بلکہ ہمارے آبا و اجاد کا یہ طریقہ ہے کہ ہمارے گھر پر جو بھی آئے مسافر ہو مہمان ہو تو ہم اس کے سامنے کھانا ضرور پیش کرتے ہیں تو یہ ہمارے آبا و اجاد کا طریقہ ہے یہ کوئی محنت کی مزدوری نہیں ہے تو مس علیہ سلاۃ نے کھانا کھا لیا اب دیکھیں آٹھ دن کے بھوکے ہیں اس کے باوجود بھی نیکی پر سلا لینا نہیں چاہتے قص علی اس علیہ السلام نے انہیں پورا قصہ بیان کیا اور کہا اس طرح واقعات ہوئے ہیں ہو رہے ہیں شعیب علیہ السلام نے فرمایا آپ خوف نہ کریں نہ جمین القم و ظالم قوم سے آپ نجات پا گئے مدین جو ہے یہ فرعن کی حکومت کے اندر داخل نہیں ہے تو فرعن کی فوجیں یہاں پر کچھ نہیں کر سکتی احدا ہما ان دونوں خاتونوں میں سے ایک خاتون نے کہا یا ابتی اے میرے والد ایستا جر ہو آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیں انہیں اپنا نوکر رکھ لیں کہ یہ بکریاں چرایا کریں اور ہم گھر میں بیٹھیں اور انہیں ہم محنت کی مزدوری دے دیں گے ان خیغ من جرتا جتنے بھی آپ مزدور رکھیں گے یا نوکر رکھیں گے ان میں یہ سب سے بہتر ہے القوی یہ قوی ہیں انہوں نے قوت تو یہ دیکھی تھی دی کہ ایک ہاتھ سے موسا علیہ السلام نے اتنا بھاری پتھر آپ نے اٹھا کر پھینک دیا تھا الامین اور یہ امانت دار ہیں مبصرین فرماتے ہیں امانت دار سے یہی مراد ہے کہ موسا علیہ السلاۃ وسلام نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہے آپ نے ان صاحب زادیوں کو نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا ابھی یہ فرمایا آگے مت چلو پیچھے چلو اور آپ سمجھ گئیں کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ ان کی چادر پر بھی بار بار آپ کی نگاہ نہ پڑے اس قدر آپ محتاط ہیں اور اس قدر آپ پاکیزہ دل کے ہیں تو ایسا ملازم رکھنے میں ہمارے لیے بے شمار فوائد ہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا انی اری میں ارادہ کرتا ہوں ان ان کی ہا کا یہ ڈب کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح آپ سے کر دوں موسا علیہ السلام دیکھیں اگر باپ نکاح کا پیغام دے یا لڑکی والے نکاح کا پیغام دیں اگر یہ بری بات ہوتی تو شعیب والے سلام کبھی نکاح کا پیغام نہ دیتے تو یہ کوئی ایب نہیں ہے یہ ہندو تہذیب کے ساتھ ہم رہے ہیں جس کی وجہ سے کئی سوچیں ہماری ہندوانہ ہے تو یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ لڑکی والے اپنی بیٹی کو بٹھائے رکھیں یہ بڑھی ہو جائے جب تک باہر سے رشتہ نہ آئے یہ ڈھونڈنے کے لیے نہ نکلیں جس طرح لڑکے والے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے نکل سکتے ہیں لڑکی والے بھی نکل سکتے ہیں اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایک ایسا ماحول تھا کہ اس میں اگر رشتے کا پیغام دیا جائے نکاح کا پیغام دیا جائے سامنے والا اگر قبول نہ کرے تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا اب ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ رشتہ بھیجا جائے اور وہ سامنے سے انکار کر دیں تو ہمیشہ کے لیے نفرت ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے بائیکوٹ کر دیتے ہیں پھر اس لیے لوگوں نے ایک دوسرا طریقہ ایجاد کیا اب ڈائریکٹ منع نہیں کر سکتے تو استخارہ کرواتے ہیں اب استخارے میں ہاں آ جائے اور انہیں منع کرنا ہو تو پھر جھوٹ بولتے ہیں کیا کریں ہمارا من تو بہت ہے مگر استخارے میں من آ گیا یہ مجبوری کیوں پیدا ہوئی اس زبان سے جھوٹ جاری کیوں ہوا اس وجہ سے کہ لوگ بہت زیادہ مائنڈ کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ رشتے کا انکار کرنا گویا کہ ہمیں ریجیکٹ کرنا ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں حضرت عمر ردی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ سن چکی ہے حضرت عثمان غنی کے سامنے آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا تو حضرت عثمان غنی نے منع کر دیا لیکن حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی کی دوستی برقرار رہی ہاں نہیں ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح میں آپ سے کر دوں موسا علیہ السلام میں یہ چاہتا ہوں یعنی میں نکاح کا آپ کو پیغام دے رہا ہوں اللہ انتا جرانی سمانیا علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں میں مہر کہاں سے ادا کروں تو کہنے لگے اس مہر پر کہ آٹھ سال تک آپ میری مزدوری کریں تو یہ مہر بنے گا فن اتمتا آشرن پس اگر آپ دس سال پورے کر دیں فم انڈک تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا یعنی دس سال کی مدت مان لیں یا آٹھ سال کی دونوں میں سے ایک مدت کا آپ تعین کر لیں تو یہ مہر مقرر ہو جائے گا اس میں آپ میری ملازمت کریں گے تو مہر رقم بھی ہو سکتی ہے اور مہر کسی اور کی ملازمت بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مہر نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ میں اس عورت سے نکاح کرتا ہوں اس مہر پر کہ میں اس عورت کی خدمت کروں گا یا اس کی ملازمت کروں گا یہ جائز نہیں تو موسا علیہ السلات وسلام عورت سے نکاح کر رہے ہیں اور ان کے باپ کی مزدوری کرنا اور ان کی بکریاں مہر مقرر کیا گیا موسا علیہ السلام نے اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا کا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہ میں آپ پر اس لیے پیغام نکاح کا نہیں دے رہا کہ آپ کو مشکل میں ڈالوں آپ کو قبول کرنا ہو تو کریں نہ کرنا ہو تو میں ناراض نہیں ہوں گا اصل میں حضرت شعیب علیہ سلاۃ والسلام دس سال تک حضرت موسا علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ کر ان کی مزید تربیت کرنا چاہتے تھے کہ نبی نبی کی تربیت کر رہا ہے اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ نبیوں کو آپس میں مقامات حاصل ہیں ستونی انشاء اللہ من الصالحین ان قریب آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ شاء اللہ نے پائیں گے ہم آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے قل کا بینی و آپ نے فرمایا یہ میرے اور تمہارے درمیان ہے اس علیہ السلام نے یہ کہہ کر اس بات کو قبول کر لیا دونوں مدتوں میں سے جس بھی مدت کو میں پورا کر دوں فلاں علیہ پھر مجھ سے کوئی اور مطالبہ نہیں کیا جائے گا علامہ نقول وکیل اور اللہ ان تمام باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں وہ وکیل ہے وہ گواہ ہے دس سال پورے ہوئے پھر حضرت موسا علیہ السلط وسلام اپنی زوجہ کو لے کر مصر روانہ ہوئے اپنی والدہ سے ملاقات کرنے کے لیے